شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اور میرے عدیز ربط سورہ لال بسورجر سورہ حجر میں عذاب کی دھمکی تھی یا نہیں جی سورہ ہجر میں عذاب کی کا دی؟ دھمکی تھی. مسلمین وہ بار بار تمنا کریں گے یا نہیں جی ہاں وہ بھی تھی درمیان میں بھی عذاب کی دھمکیاں انزل لال نونزل والا کم الزاب وغیرہ یہ سارا کچھ عذاب کی دھمکی ہیں اب اس صورت میں بکو عذاب کا بیان ہے عطا امر اللہ خدا کا حکم قریبا پہنچا فلاد تاست اب جلدی شور نہ مچاؤ فلاد سائز صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نفی شیخ فی تصرو پر چھ دلائل اکلیا دو دلائل واہ ایک دلیل نقلی ہے دوسرے حصے میں نفی شیخ پھیلی خاتمہ میں ہر دو قسم کی نفی پر دلیل نقلی دلیل واج قائم الابا سے تین بار دعوی توحید کا یاد آحیق اور امر اللہ یا اتا کا معنی آ چکا نا سمجھے یوں معنی کرو قریب آ پہنچا حکم اللہ کا عذاب کے مطالعہ کاروبہ مجیو تفسیروں کے اندر دیکھو نا وہاں کاروبہ مجیو ہو قریب آ چکا حکم اللہ کا کس کے مطالع عذاب کے مطالعہ اس عذاب سے مراد دنیا بھی عذاب بھی لے سکتے ہو چنا چاہ سورج یہ مکی یا نہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کو عذاب آیا مقام میں میں یا نہیں آیا جی تو آیا نا بھی آیا قیامت بھی قریب قریب آتی جاتی ہے روز بروز قریب آ چکا حکم اللہ کا جو کس کے متعلق ہے پار کے عذاب کے مطالعے. فلا فلاستا ضرور لہذا اب تم جلدی شور نہ مچاؤ کہتے تھے نا بار بار کب عذاب آئے گا یہ تو ہے میرے محترم وعید اس کو وعید لکھو یہ بطور تمحید کے وعید تھی اب اصل دعوی توحید ہے سبحان ہو تعالی دعو توحید پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے ان کے شرک کرنے سے تو دعویٰ آ توحید کا اب اس کے لیے پہلی دلیل ہے دلیل واحد نمبر ایک دعویٰ توحید کے بعد دلیل واحد نمبر ایک کہ ملائکہ کہیں کے لیے کچھ جبری میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو بزرگ چیزیں ہوتی ہیں نا ان پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں اب مرسلین ابھی پڑا ہے ایک رسول کو مرسلین کہا گیا تو اس ملائقہ سے مراد کون ہے ملائکا جمع ہے مفرد ہے تو جبریل کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے ملائکا کائی اطلاق جمع کائی اطلاق ہے جبریل پہ فرشتوں نے ایسے میں کیا حالانکہ مراد کیا ہے ایک فرشتہ ہے جبریل روح کے نیچے لکھو واہ جیسے جس میں روح آتا ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی بحی سے تمہیں زندگی مل رہی ہے نہیں روحانی زندگی مل رہی ہے خدا کی واحد سے نازل کرتا ہے اللہ تعالی جبری کو ساتھ واہ کے من عمر ہی بمن بے امر ہی اپنے حکم سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں سے ان لا الا انا ان کے نیچے لکھو تفسیر روح روح سے مراتی اور اس روح کی یہ تفسیر ہے کہ کون سی یہ واہ آتی ہے جبریل جو واہج لے آیا پہلے پہلے کون سی واحد لے آیا اللہ کی توحید ہے یا نہیں خدا کی توحید کی باہ لے آیا لیکن ایک اشکال ہے کہ انہو لا الہ الا انہ توحید ہے یا نہیں تو توحید سے ڈرایا جاتا ہے ادھر ان ان ضرور ڈراؤ توحید سے ٹھیک ہے بھی؟ تو توحید سے ڈرایا جاتا ہے کیا لہٰذا ان ضرور تمہر کو آل منہ ان چیزوں کا خیال کیا کرو یہ تفسیر روح کی یعنی وحی کی اور انوبن عالم و خبردار کرو عالم الناس یہ کہ خبردار دلکن کرو دلکن لوگوں کو اس بات سے کہ اللہ تاغیر شان یہ ہے کہ نہیں تم بابو مگر میں ہوں فتوں ڈرو مجھ سے اب سمجھ آ گیا انضروبََََََََََََ عالم تو میرے محترام دعو توحید آ گیا اس کے اوپر دلیل باہيا گين نہ آپ دلی لکلی دلی نمبر ایک اور آفاقی لکھو آسمان کی بات ہے نا آفاقی اور فوقانی خیر فوقانی لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ زمین ساتھ ہے نا آفاقی دلیل دلی نمبر ایک آفاقی بنا یا اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو با پیدا یا حکمت کے ساتھ تالا بلند ہے ان کے شرک کرنے سے انسان یہ دلیل کون سی ہے جی خال پیدا کیا انسان کو لطفے سے سچانا کو جھگڑا ہے واضح حالانکہ والے کو نہ چاہیے تھا جھگڑا کرنا بل انعامہ دلیل انامی لکھو انامی کا کیا منع کہ جانوروں کا ذکر ہے دلیل انامی اور جانوروں کو پیدا کیا واسطے تمہارے ان کے اندر اسباب گرمی ہیں ہے کا لکھنا ہے جی اسباب گرمی بھئی یہ جانور جو ہیں ان کی اون سے بناتے ہو کمبل کمبل بناتے ہو سویٹر بناتے ہو اور بار بار جانوروں کی کھال سے تم پوستین بناتے ہو شیر کی کھال ہاں اور قیمتی قیمتی جنگلی جانور واسطے تمہارے بیچ ان کے اسباب گرمی ہیں اور منافع بھی ہیں بعض جانوروں کا دودھ پیتے ہو بعض پر سواری کرتے ہو بعض کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو وہ منہا کا اور بعض جانوروں کا کیا کرتے ہو کھاتے بھی ہو بالا کن پیا جمال میرے محترام آپ دیہات کے اندر جائیں نا تو جن لوگوں کے یہ جانور ہیں نا تو صبح کو جب لے جاتے ہیں چرانے کے لیے خاص کر یہ تھر کے علاقے والے ریگستان والے صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں کیا ہاں کہ اتنی بکریاں ہیں اتنی بھیڑیں ہیں اتنی گائے ہیں, ہیں بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں زور شور سے آواز کرتے ہیں صبح کو لے کے گئے پھر شام کو لے کے آتے ہیں گھر پھر بھی بڑے خوشی سے آوازیں کرتے ہیں تو ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبح کو لے جاتے ہو اس وقت بھی رونق ہوتی ہے شام کو واپس لاتے ہو اس وقت بھی کیا رونق ہوتی ہے تم خوش ہوتے ہو تمہارے بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جان برا گئے اور واسطے تمہارے ان کے اندر رونق ہے ہی نہ تری ہو جب کہ شام کو واپس لاتے ہو وہی نہ تسراؤ اور جب صبح کو چرنے کے لیے لے جاتے ہو اور اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے یہ بوجھ کون اٹھاتے ہیں بکریاں بھیڑے ہاں بھیڑے ہاں ہاں ہاں کون اونٹ اچھا پتا میرے کالا تم جاگ رہے ہو نا اور اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے اونٹ الا بالا دین طرف ایسے شہر کے کہ نہ تھے تم پہنچنے والے اس کو مگر ساتھ تکلیف نفس ہوتے تم دس دس من اٹھا سکتے تھے نہیں اونٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان نہ ربہ بے شک رب تمہارا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے والخلا خیر سے پہلے خالہ کا معذوق ہے مقدر پیدا کیا اللہ نے گھوڑوں کو خچروں کو گدھوں کو لطر کا بوہا تاکہ سوار کے اوپر اور واسطے زینت کے زینت بھی ہیں یہ تو جانور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو فرمایا آئندہ بتیامہ تک تمہاری سواری کے لیے ایجادات ہوتے رہیں گے تو اس وقت اللہ نے بتا دیا کہ نئے ایجادات بھی ہوں گے مَعْلَى اور پیدا کرتا رہے گا اللہ ان چیزوں کو جو تم نہیں جان جبیو جبیو تو اس وقت کے عرب جانتے تھے کہ موٹر سائیکل پہ بھی چڑھو گے ہاں یا کاروں کے چڑھو گے ہوائی جہازوں پہ چڑھو گے تو اس کے اندر کون آ گئے نئے ایجادات لکھ لو یخلو کم اللہ تعالی دینی جگہ لکھو نئے ایجادات تمہاری سواریوں کے لیے نئے ایجادات بھی آتے رہیں گے کیا مت وہ کس طبیل سمر دلائل اللہ کی ان نعمتوں کو کھا کے استعمال کر کے اس کا شکر ادا کروں کیا تو سیدھے راہ پہ چلو یا ٹیڑھے راہ پہ اگلے دن میں نے کہا نا کہ کسی آدمی کو ملنا ہو تو کیا کہتے ہیں او یہ سیدھا راستہ لے جاؤ تو اس کے اوپر جا کے کھڑا ہوگا کہتے نہیں تو یہی ہے اللّہ سبی سیدھی راہ لو کس کے اوپر پہنچ جائے گی اللہ پہ اللہ مل جائے گا وہ اللّہ کست الصبیر اور خدا تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ اس کا منع کیا کرو گے خدا تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ کس تو صبیر کا سیدھا صبیر اور منہا جائر اور بعض ٹیڑھے راستے ہیں اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے تم سب کو لیکن تکوینی طور پہ اختراف ہے وہ اللہ جی دلیل اکڑی نمبر دو یہ نمبر دو ہے اور خیر یہ نباتاتی یہ دلیل کون سی ہے جی اس میں کس کا ذکر ہے اگنے والی چیزوں کا نباتات کا اگنے والی چیز وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی تمہارے لیے اس سے پیتے ہو وہ مین ہو شرون اور اس سے کیا ہے جی نباتات ہیں یا شجر کا من درخت نہ لینا آم لینا کیا نباتات ہو اگنے والی چیزیں جو ہی اگنے والی چیزیں ہیں اور اس سے نباتات ہیں کہ اس کے اندر چراتے ہو جانوروں کو کہ اگر صرف درخت مانا لیا جائے تو آپ کی بکریاں جو ہیں درختوں کے اوپر چڑھ جاتی ہیں گا کھاتی ہیں کہاں کھاتی ہیں نیچے کے گھاس کھاتی ہیں نا تو شجر کمن کیا کرو گے مطلق نباتات اگنے والی چیزیں اگاتا ہے واپس تمہارے بس و پانی کے کھیتیوں کو زیتون کھجوریں گو اور ہر قسم کے پھل ان نفی اس میں البتہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں مستفی الدین مشخر اور مسخر کر دیا واسطے نفع تمہارے کے یہ مسخر اللہ کی قدرت کے ہیں یا ہمارے ہیں یا دوسرا منقام کام میں لگا دیا یہ بھی ٹھیک ہے مسخر کر دیا تمہارے نفعے کے لیے رات کو دن کو سورج کو چاند کو اور ستارے بھی مسخرات ہیں ساتھ حکم اس کے بے شس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں نے سمجھتے ہیں قوم اس سے بھی پہلے سخر القوم ہے مقدر ہے مسخر کیا تمہارے نفعے کے لیے ان چیزوں کو جن کو پیدا کیا زمین کے اندر مختلف ہیں اقسام ان کے الوان ہو گیا اقسام اب یہ تعمیم نہیں ہے پہلے نباتات کا ذکر تھا ادار ہے جو ہی پیدا کیا زمین کے اندر مختلف ہیں اکثام اس کے تو پہلے کس کا ذکر تھا تو اب عام ہے یا نہیں حیبانہ نباتا جمعہ دا پہاڑ بھی آ اس میں بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں ان لوگ گزرے سمجھتے ہیں یہ مستفیدی باہو اللہ بھی وہی وضاحت وہ ہے جس نے مسخر کر دیا کس کو باہر کو دریاؤں کو سمندروں کو تاکہ خوف اس سے گوشت تازہ تازہ پتازا گوشت کیا ہے مچھلی ہے یہ تازہ اس لیے کہا کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی باپ پکڑو تازہ پتادا کھاؤ باقی جانوروں کے لیے تو کوشش کرتے ہو کسائی کو بلاؤ جی ذبے کرو جی ہمیں ذبے کا طریقہ نہیں آتا فلاں کو بلاؤ جی یہ تازہ پتا تھا اور نکالتے ہو تو موسیقی زیورات یہ جو سمندر شور ہے نا اس سے کیا نکلتے ہیں زیورات بھی نکلتے ہیں آپ چلے جاؤ نا سمندر کے قریب قریب یہ موتی نکلتے ہیں سیپ نکلتے ہیں سیپوں کے اندر موتی ہوتے ہیں اور مونگا نکلتا ہے مرجان عقیق نکلتے ہیں اور, اور تین کے ہار بنا کے پہنتی ہیں تم بھی انگوٹھی کے اندر عقیق وغیرہ کا تھیوا لگاتے ہو یا نہیں نگینہ یہ سب زیورات ہیں نکالتے ہو اس سے کیا جی زیورات کہ پہنتے ہو تم مسون پہنتی ہے وہ ہمارے لیے نہیں پہنتی وہ زیور پہن کے جب کھڑی ہوتی ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہو تم تم ہو بیبی ہیں؟ تو بیوی ہمارے لیے زیور پہنتی ہے اس لیے نسبت مجاز ہی ہمارے فکر کی بارک اتنی لکھا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جو عورت لبا زیور نہ پہنے نہ نوجوان عورت ہے بیوی بی مرد اس کو مجبور کرے کہ زیور پہنیں پٹائی بھی کر سکتا ہے کہ زیور کوئی نہیں پہنتی بھی فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پہنتی ہیں مردوں کے لیے نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ مرد بھی کبھی کبھی نگینہ پہن لیتا ہے نمبر تین یہ ہے کہ تل بسون کا کتاب جو ہے نا مطلق انسانوں کو ہے کس کو ہے جی اب مطلق انسانوں میں عورتیں آ جاتی ہیں نہیں جی وہ جن سے انسان کو جو ہے تو عورتیں آ جاتی ہیں اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چیرنے والی بھی اس کے کبھی سمندر کی سائر کرو نا کشتی کے اندر بیٹھ کے تو ہوا سامنے سے آتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کشتی پانی کو کیا کر رہی ہو چیر رہی ہو چر چر چر آوازیں ہیں آواز وال اس واؤ سے پہلے مقدر ہے رہی بارترائے نا تو اس سے پہلے ماتو بھولے معتوف ہے کشتوں پہ جو سواری کرتے ہو تو سمندر اور دریا کو عبور کرتے ہو یا نہیں عبور کر جاتے بھائی ان کشتوں کے اندر یہ ہوائی جہاز بھی آ جاتے ہیں لطاب لتابر کے عبور کرو دریا کور کو تا کے طلب کرو اس کا فضل فضل سے مراد تجارتی سامان اور تا کے تم شکر کرو بال کا فی الحال اور ڈال دی اللہ نے زمین کے اندر بڑے پہا بھائی اللہ تعالی نے زمین کو بچھایا ہے کس کے اوپر پانی کے اوپر ٹھیک ہے نا تو آپ کی کشتی جو تیرتی ہے پانی کے اندر تیرتی ہے نا تو سیدھی کس وقت تیرے گی کہ دونوں طرف سے بوجھ کیا ہو برابر تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا دونوں طرف سے بوجھ برابر کرنے کے لیے اور تاکہ اس کے اندر ایک جماؤ پیدا ہو جائے کیا لگا دیا جی پہاڑوں کے میکھیں لگا دی ٹھیک ہے نا آپ دیکھو آپ جب کشتی کے لیے مجبور ہیں کہ دونوں طرف سے بوجھ برابر ہو حالانکہ کشتی تیر رہی ہے حرکت کے اندر ہے بوجھ برابر نہیں ہوگا تو کیا ہوگی ایسے ایسے کرے گی نہیں تو چاہے زمین متحرک کیوں نہ ہو جیسے آج کل کے فلاسفہ کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر کیا لگائی گئی بےخے لگائی گئی تاکہ کر رہ جائے برابر ہو جائے اور اس کی حرکت مستوی ہو اوپر نیچے حرکت نہ کرے چاہے کیوں نہ ہو جیسے آج کل کے بھوت کہتے ہیں اچھا جی اور ڈال دیے زمین کے اندر کیا جی پہا لہ تمید ان سے پہلے کیا مقدر ہے جی لے اللہ تمید تاکہ نہ حرکت کرے صاحب تمہارے وہ جال فیحا ادھر جال مقدر ہے اور کیے زمین کے اندر نہرے راستے لال تحت تاکہ تم راہ پاؤ راستے ہیں تا کہ تم راہ پاؤ اپنے مقابلے کی طرف و علامات ادھر بھی جال ا ہے اور کیے زمین کے اندر علامتیں واسطے دن کے دن کو اگر سفر کرو تو علامتیں ہیں آج کل تو جی سڑکیں ہیں نا لیکن پرانے دور کے اندر کیا ہوتے تھے راستے ہوتے تھے چھوٹے موٹے اور یوں ہوتی علامتیں کہ جی فلانا پہاڑ آ گیا ہے فلانا ٹیلا آ گیا ہے ٹھیک ہے نا فلانا تالاب آ گیا ہے بس اب ٹھیک جا رہے ہیں پرانے زمانے میں یہی علامتیں ہوتی تھی نا کہ جی. اور کی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر علامتیں دین کے لیے اور سات ستاروں کے وہ راہ پاتے ہیں بلیر رات کو سفر کرے تو ان کے لیے نشانی کیا ہوتی ہیں ستارے ہوتی ہیں تھر کے علاقے میں جو رہتے ہیں نا ریگستان میں ان سے پوچھو وہ بالکل رات کا سفر کس پہ کرتے ہیں ستاروں پہ کرتے ہیں قطب خود ان جی جی دلائل کا سمرا ہے سب چیزوں کو اس کے ہے جو پیدا نہیں کر سکتے کون ہی پیدا کر سکتے وہ ان کے معبودان باطلا وہی بت وغیرہ کیا پر نہیں سمجھتے تم وہ تو مطلب فرمایا کہ پہلے جو نعمتیں تھی نا یہ مشت نمون خروار تھی تمہیں سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ کی نعمتوں کا احاطہ تم نہیں کر سکتے انگنت نعمتیں اور اگر شمار کرنے لگے گا اللہ کی نعمتوں کو نہیں احاطہ کر سکتے بے شک اللہ بخشنی والے مہربان ہیں و دلی لکڑی نمبر تین اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو تم جو ظاہر کرتے ہو وزین یاد اون سمرائے دلائے اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا مشرق وہ نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو بلکہ وہ خود مخلوق ہیں امواتن وہ مردے ہیں اب یہاں تحقیق سمجھے جی امواتن دوامن کہ لکھ لو امواتن دائ من لکھو یا دوا من تو ہمیشہ کے لیے مردے ہیں تو ہمیشہ کے لیے مردے کون ہیں جی وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے بہت سمجھے سورج چاند ستارے ہمیشہ کے لیے مردے ہیں او فی الحال یا کیا ہے فی الحال مردے ہیں فی الحال مردے کون جو پیر پکیر انبیاء پہ موت آ چکی او فی ال فل مال یا آگے ان پہ موت آنی ہے امواتن ان دوامن یا اموات ان کہ جی؟ فی الحال یا اموات فی مطلب یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ میت ہی میت ہے کیا ہے یعنی موت آنی ہے ان پہ یا نہیں آنی بات پہ آ چکی ہے آنی ہے تو حی و قیوم تو صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا سخت میت ہیں مقام فنا کے اندر ہیں تو معبول بن سکتے ہیں امبا تو غیر احاطہ اور نہیں جانتے کہ کب اٹھایا جائیں گے قیامت کا علم نہیں اللہ واحد دعوی توحید دوسری بار یہ دعوی توحید دوسری بار آ رہا ہے جی پہلی بار کیا تھا بالکل ابتدا سبحان و تعالی امبا شرک فلزین اللہ, اللہ جو من البلاآخر زج کا جو نئی ایمان الات آخرات کے دل ان کے انکار کرتے ہیں توحید کو اور وہ تکبر کرتے ہیں لا لاجرما یقینی بات ہے کہ اللہ جانتے ہیں جو کو چھپاتے ہیں جو کو ظاہر کرتے ہیں بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا ان کے ساتھ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تکبر کرتے ہیں وائزاتی لحم یہاں لکھو جی قرآن کے متعلق مشرقین کا نظریہ قرآن کے متعلق مشرقین کا نظریہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرقین حرکت کرتے تھے جو لوگ حج پہ آتے تھے تو ان کو بے دل کرتے گمراہ کرتے تھے یا نہیں کہ قرآن جو ہے یہ شعر ہے کہانت ہے جادو ہے اسی طرح باہر کے لوگ جو تھے نا باہر کے قبائل والے وہ اپنے قاصد بھیجتے تھے کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ ایک نبی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے اندر اس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہو رہی ہے اس کی تحقیق کرنے کیا چیز ہے نبی سچا ہے کتاب سچی ہے یہ باہر سے قبیلے والے لوگ بھیجتے تھے قبائل کے سردار کے جاؤ تحقیق کرو تو مشرقین کے بعد جب آتے کا کہتے ہیں کہ جی جادو ہیں جھوٹھی جی کہانیاں ہیں بکواس کرتے تھے دیکھو جی وائزاتی لحم یہ میں نے کیا لکھوایا ہے قرآن کے متعلق مشرقین کا نظریہ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے مشرقین کے کیا اتارا رب تمہارا نے کال و اساتی نے کہتے یہ کہانیاں ہیں جی پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں لیا میں کہ لام آکبت کی ہے نتیجے کی جب یہ بکواس کرتے ہیں تو اپنا گناہ بھی سر پہ لیتے ہیں اور دوسروں کے گمراہ کرنے کا گناہ بھی سر پہ لیتے ہیں ایک زلال کا گناہ دوسرا کس کا زلال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے پورے دن کی آمد کے وہ من اوزار اور باز بوجھ منتوزیہ ہے اور بعض بوجھ ان لوگوں کے بھی جن کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے یہ کس کا بوجھ ہوا اضلال کا ہوا یا نہیں بغیر گمراہ کرنے کا خبردار برا ہوگا وہ بوجھ اٹھائیں گے